أما بعد فقال في اعوذ من الحمد السلام الدین وقال اللہ علیہ مطابعی کامونا اخر یا ریوہ الرسول و اللہ علیہ مانزل ایلیکا مردی و این تفعل کما بلوم سایتا من الناس وقال اللہ علیہ مانزل ایلیکا مردیکا مردیکا و لا تستبعو من دونی اولیاء قلیبا ماتدکا مکمل کر دیا اور اس کا بھی کیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا چیز مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر میں نے پوری کر لی ہے اور بطور دین میں نے تمہارے اسلام کو پسند کر لیا ہے اور نبی مقرم علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے فکر دیا یا پھر یہ رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ہاضر کیا گیا ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں تک پہنچا دیں وہ عتم کا حق اگر آپ نے ایسا نہ کیا یعنی جو کچھ ہم نے نازر کیا ہے وہ اشارے کا سارا اگر آپ نے آگے نہ پہنچایا اور ہمارا پلب کا اشارہ تو پھر گویا آپ نے حکی رسالت ادا کیا اللہ کے پیغامات نہیں پہنچا ہے فن کا بھی رہا یہ معاملہ کے فراغی نے حکام داری کا آلہ لوگوں تک پہنچانے میں کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف سازشیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ ماحولیاتی مکمل اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سارے سر طرح جو اللہ تعالیٰ نے نادر کیا تھا وہ تک پہنچا دیا اور صحابہ دوار اللہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حضرت کی گواہی حرکت ال کے موقع پر یہ کہتے ہوئے بھی ہاں آپ نے اللہ کا نیچ دیا ہے آپ کے ذمہ جو امانت تھی وہ آپ نے ادا کر دی ہے اور امت کی خیر خا کی ہے نصیحت فرما دی ہے اب سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ نے نازک کر دیا مکمل دین ناز ہوا اور مکمل کا مکمل دین ہی مکم پہنچایا اور اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ نے اسی دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا فرمایا اس تدیروں کی جو بھی اولیا تھا قریب کا ہوں جو تمہاری طرف تمہارے لوگ کی طرف سے وہی کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اور پیروی نہ کرو پڑی لمحہ تدرتا ہوں ساتھ ہی کہا کہ تم بہت کم بھی نصیحت حاصل کرتے ہو نصیحت تمہیں یہ ہے کہ ماں اندا کی پیروی کرنی جو اللہ کی طرف سے نادر کیا گیا ہے پیروی اس کی پیرنی ہے اس کے علاوہ ایگر اور یا کی اور ساتھ ہی کہا بری لذما کا کاؤں تم ظاہر ہے اپنے اخلاق رکھتے ہو تمہارے آباء و بھی ہیں تو ان کی باتیں بس اوقات تمہارے دل میں اللہ کی نادر کردہ ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لیں اور پھر تم ان کی پیروی کرنے لگو گے لیکن نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تبھیڑ ماں اور سبھیلا کی رہی کمبری کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے وہ اللہ کا سبھی جو بھی اولیاہ اللہ کی نازل کردار ہونے کے علاوہ اور کسی کی پیروی نہیں کرنی کسی دوست کی دیگر اولیاء ہی آپ نے کی سیوا ہاں وہ کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا نام کے ان لیکن اگر اس کی بات اللہ حمید آل کی نازل کردہ کے مطابق نہیں تو اس کی سیوا نہیں کریز اللہ صد تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اور کیا کی ہے قرآن نزید فرقان حمید ہے یا رض قریب سما قلم کی سنت اور حدیث ہے اللہ کا فرمان ہے یا نبی کا فرمان ہے نبی کے افعال و اقوال ہیں یا آپ کی تقریرات اور آپ کی خاموشیاں یہ نہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز ورجی اگاہی نہیں بھی تو جو غریب اگاہی ہے صرف اس کی اتفاق کا حکم دیا گیا ہے نبی ترین صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سینی کی کتاب اللہ تمام باتوں میں سے بہترین اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ کا بات سب سے خیر ہے بہتر ہے وہ خیر الحیب حدی الحمدلسل وباد ہو رہی مسلم اور بہترین طریقہ دار خیر الہدا ہدا محکم اسلام وباد ہو رہی مسلم محمد قریب استعمال ہو رہی مسلم کا طریقہ آپ کا بتایا ہوا آس پاس یہ سب سے بہتر ہے سرل عموری وہ کیا اور ان کاموں میں سے سب سے بدترین کام بر ہیں وہ کیا تب جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوخ کر کے نئے کر دیے جائیں جو دین میں موجود نہیں ہے لیکن اس دین میں داخل کر دیے جائیں وہ سب سے بدترین اور برے عمور ہیں وہ کل وہ جاتا اور ہر گو کی جات چلا کھڑا ہوا کام وکڑ ہے وہ کل بدھا تنالا اور ہر بکر جلالہ و گمراہی ہے اور گمراہی فن لا جہنم میں جائے گا جو بھی گمراہی کو گا وہ جہنم میں جانے والا ہو جائے گا یعنی جو صلی اللہ بالا نے لاگو کیا ہے دین شریعت اسلام اس کے علاوہ جو چیز اللہ نے نازر نہیں کی اور لوگ اس کو دیکھ سمجھیں دین کا حصہ بنا جا ڈالیں وہ قطعا دین نہیں بنے گی بلکہ وہ خوش اللہ سے امور ہے نویزاد شدہ کام ہے جس کو بدر کہا گیا ہے اور وہ جہنت میں داخلے کا بارش بنے گا اللہ خانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہدت پی چل رہا اس سے بڑا ذارا اور گمراہ اور کون ہوگا میمن اتباع ہوا جس نے اپنی خواہشات کی تیروی کی بغیر ہدت پی چل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اللہ سبحانہ خیالہ نے ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں کی وہ کام کرنے کی لیکن یہ اپنی خواہش اپنی مرضی اور اپنی آرزو کی تصویر کے لیے وہ کام کرتا ہے ہدایت نہیں دیتا ملکوں میں صحیح رائسہ اور فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جس نے ہمارے کام یعنی شریعت دین میں کوئی ایسا کام کی یاد کیا جو اس میں پہلے سے موجود نہ ہو اللہ نے نازم نہ کیا ہو وہ کام مردود ہے ایسے ہی مسلم میں فرمان ہے فرماتی ہیں کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا کوئی بھی کام ہی امر نا جس کام پہ ہمارا امر نہیں ہے بھگوان وہ کام ریجیکٹڈ ہے مزدور ہے رب ہے اسی طرح ابیر علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح کا لکھوایا کچھ فاق لکھوائی ان میں یہ بات بھی تھی میں ہاں آ جاتا جو بھی اس مدینہ میں کوئی یاد کرتا ہے اور تمام کی کی لوگوں کی لانت کو لال بر بلا اس سے قیامت کے دن نہ کوئی لکڑی عبادت قبول کی جائے گی نہ کوئی فربی عبادت قبول کی جائے گی مدینہ میں حرب ہے نا وہاں بھگ کرنا اور کو پناہ لینا اتنا بڑا غرب ہے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے یہ سارا بڑا تقریر کے ساتھ وعدے کیا ہے کہ جگہ کی ضرورت کی وجہ سے جگہ کے تقست کی وجہ سے اس جگہ پر کیا جانے والا نیک عمل اور اس جگہ پر کیا جانے والا برا عمل دونوں کی حیثیت دو چند ہو جاتی ہے بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے نیکی کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور برائی کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے جگہ کی سرخت اور سفت اس کی ہو جاتی ہے جیسے مکی ہے بیت اللہ ہے ایک نماز پڑھے مسجد عرام میں ایک لاکھ نماز کا سوال ملتا ہے اور اگر کوئی وہاں میں الحاظ کرے اللہ تعالیٰوں سے احلام ملے گی ارادہ کرے الحاظ نہیں یورڈ ارادہ کرے الحاظ کا اس کو ہم دردناک احلام دیں گے عام طور پہ برائی کا ارادہ کرنے کی سزا نہیں ہوگی لیکن یہاں صرف محض ارادہ کرنے سے اضام عدیم کا لاپارا پیغام دے رہے ہیں اسی طرح مدینہ حرم ہے سو پاک کبھی گناہ ہوتی ہے بس اوپاد گناہ ہوتی ہے بدر مختلف دراجات کی ہوتی ہے گناہ ہے کبھی وہ تبیرہ گناہ ہوتی ہے کبھی کبھی گناہ ہوتی ہے لیکن اگر یہ ہر میں مدنی میں ہو تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ وہاں پر فدر کرے یا پھر جی کو پناہ درے کرتی اس پر اللہ کی فرشتوں کی دن اس کی نافنی فرضی نماز فرضی عبادت کسی کسن کی قبول کی جائے گی نہ اس کی نفلی عبادت قبول کی جائے گی یعنی مدینہ سے باہر ہو تو اس کا جرم کام ہے مدینے کی حرمت چونکہ زیادہ ہے لہذا وہاں پہ یہ جرم کرنے کی سزا زیادہ ہو تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا جب کی بھرپور مذمت کی ہے اور اسی طرح عبداللہ نلیہ اللہ تعالی ام بھی یہی وقب رکھتے تھے فرماتے ہیں میں امام بربنی نے یہ نقل دی ہے اللہ سے صحیح ساتھ ہیں کہ ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھے لوگ سمجھنے کے لیے بڑا اچھا کام ہے لیکن بار ہار وہ ہے گمراہی چاہے لوگوں کی نظر میں کتنا ہی اچھا کہنا ہو جب اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی ضلالت آگ میں لے جانے کا سبب قرار دیا پلا اچھی کیسی ہو سکتی ہیں لوگوں کی اپنی سوچ اپنی ذہنیت وہ شہریت میں نہیں چلتی اللہ کو خانہ گمارا کیا فرماتے ہیں تم پہ جہاد فرمیا وہ پور ہوں حالانگہیں ناپسند ہے اثان تمہیں پور سے ہی تھا وہ سب ہوں گا تم تم کسی چیز کو پسند کرو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو سب ہوں سے یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے کرو وہ یا حل سے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے وہ انصم اللہ سا تم نہیں جانتے جانبر انسان اپنے دماغ سے سوچے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کے اپنے سوچنے سے کوئی چیز شریعت اور دین نہیں بنتا ہے بھل وہ گمراہی ہے غلالت ہے وہی آن نہ تو اگر کرنا لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ہے گمراہی تو یہ جو آج سماں آپ دیکھ رہے ہیں نہ اللہ کے نبی کے دور میں صاحب نہ صحابہ کے دور میں نہ تھا بینی نہ کے دور میں ہاں یہ رافی رافیلی فاتری شدہ تھا ان کے اقتدار میں یہ پیٹ مر وجود میں آ اسلام میں تو صرف دو ہی چیزیں ہیں سکین اس کے نظارے اللہ کو بالا حمل ہیں ایسے چیلنجیز کے دو جس تھے جن میں وہ کھلا خدا کرتے تھے خوشی منایا کرتے تھے تو جب ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کو خیال ہوگا نے اسلم کو دو دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے کہ تمہارے دو دن تھے تم ان میں کھیلتے تھے وقت وہ مہیم پر ویگا اللہ نے تمہیں دو دنوں کے بدلے بہتر دو دن دیے عید الفطری و عید البحاق ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن یوم فکر اور یوم اضحاء اس کے علاوہ اور کوئی بھی سلامہ تہوار اسلام میں نہیں احمد یار خان رلیمی بریبریوں کے معروف آرڈی ہے وہ اپنی کتاب جا الحق کے اندر لکھتے ہیں کی ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں نہیں تینوں زمانوں سے مراد نبی اللہ کا دور صحابر کا دور تابعین کا دور خیر و قرون فرنی تم اللہ یرون تم اللہ جن وہ تین زمانے جن کے بارے میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ سب سے بے زمانے ہیں ان تینوں زمانوں میں یہ موجود نہیں تھی انما یہ بات ملی جا رہی اسی طرح اولاد رسول سعیدی بریبریوں کے معروف عالم دین ہیں صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی اور بڑی شاندار قسم کی شرح ہے اگرچہ وہ بریبری ہیں لیکن انہوں نے صحیح مسلم کی شرح اپنے موقع کے مطابق کرنے کا حق ادا کیا ہے وہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہتے ہیں سرف طالح ہی؟ یعنی صحابہ اور محافل میدار منعقد نہیں کی یہ بات بجار ہے پھر یہ بھی تشریف کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں موجود نہیں تھا اسی طرح سلی رام پوری صاحب وہ ہمارے تاتیا میں لکھتے ہیں کہ یہ سمان فخت و سرور اور روٹی مخصوص مہینے ربیل اقبل کے ساتھ اور اس میں کوئی بارہواں دن میرا شریف کا معین کرنا یہ بعد میں ہوا چھٹی صدی ہجری کے یعنی چھٹی صدی ہجری کے آخر میں عبد الصدی رام پوری قاہد کے مطابق یہ میلاز کا آغاز ہوا تو یہ تو بری اقابری کی بات تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں احمد بن علی بن عبد الفادر ابو القباف الحسینی اب ان کی ایک کتاب ہے بلکر ان میں وہ دوسری جلد کے سفا چار سو چھ پر عنوان قائم کیا ہے ذکر کی ان دنوں کا ذکر جنہیں فاطمی خلافات عید کے طور پر منایا کرتے تھے اس عنمان کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ خلافات سال بھر میں عیدیں اور تہوار مناتے اور وہ تہوار یہ ہیں سال کے اختتام میں سال کے آغاز میں آج کے دن میلاد النبی میلاد علی میلاد حسن میلاد حسین میلاد فاطمہ اور موجودہ کا میرات یہ نو تہوار فاطمی خلافہ منایا کرتے تھے اس کے علاوہ پھر رجم کی پہلی رات کا تہوار پتہ رجم کا تہوار شہباز کے شروع میں شہباز کی پندرہویں رات یہ چار تہوار مزید یہ کل تیرہ تہوار ہیں جو فاطمی خلافہ نے شروع کی اسی طرح اسی کتاب کی سفا نمبر تین سو تینتیس پر دوسرے جلد میں لکھتے ہیں مختلف تاریخوں میں چھ ملازوں کے موقع پر چھ ملاد یعنی ملاد النبی ملاد علی ملاز فاطمہ ملاد حسن ملاد حسین اور موجودہ خلیفہ کا میلاد یہ چھ ملازیں وہ مناتے ہیں کہتے ہیں کہ مختلف تاریخوں میں چھ میناروں کے موقع پر خلیفہ کے جلوس اور دیگر کاموں کا ذکر اور پھر اس یہ ٹائٹل انہوں نے قائم کیا علمان اور اس ذکر کے دوران ملاز النبی میں ہونے والے کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ربی ربر کی بارہ تاریخ ہوتی تو دار و میں بیس دن شکر سے مختلف قسم کے خشک حلوہ جہاز تیار کیے جاتے ہیں اور اسے ایک تیل پیتر کے تین سو برتنوں میں ڈالا جاتا اور یہ نیلام النبی کا تہوار ہوتا یعنی کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا فاطمی خلافا نے اس کا آغاز دیا اور پھر اس سے ایک بار تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ فاطمی خلافا کا کام ہے اور دوسری یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کام اہل و کا نہیں ہے بلکہ کن کا ہے رواط کا راس شیعہ چیا دو وہ یہ کام کیا کرتے تھے جب ان کا دورے شکومت آیا تو اس وقت یہ کام شروع ہوا اسی طرح اس ودرگ کے اوغریب مورجے اور کی تجدید کی تعریف کے بارے میں محمد بفی المی الحنفی جو کے سے اپنی کے ادر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے قاہرہ میں نے ایجاد کیا اور ان میں سب سے پہلا الدی رزا تھا جو شوان دو سو اور تین سو اور اکسٹھ ہجری میں مغرب سے مصر آیا اور تین سو باسٹھ بجلی تک سکندری سرحدوں تک پہنچ گیا تھا یعنی تین سو باسٹھ کے قریب پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں یہ میلا منایا گیا اس کتاب میں انہوں نے کئی ایک انکشافات کیے ہیں تو بہرحال یہ تاریخ کی ایاد ہے اوور آل میلا باقی رہتی برے شدید پاسو ہند کی بات تو اس برد کا آغاز چودہیں صدی ہجری میں ہوا سن تیرہ سو باون ہجری کے مطابق انیس سو تینتیس سن انیس سو تینتیس میں پہلی مرتبہ یہ برے شدید پاسو ہند میں ملادی جلوس اور عید میلاد کا آغاز کیا گیا اس کے بارے میں مشہور ناول نگار نظیف کی ڈالی وہ ایڈیٹر تھے اس وقت روزنامہ کوہستان کے روزنامہ کوہستان کے 22 جولائی 1964 کے شمارے میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے احسان صاحب کالم لکھنے والے ہیں کالم نگار انہوں نے اس میں یہ بات درج کی لاہور میں ملاز ال نبی کا جلوس سب سے پہلے پانچ جولائی انیس سو تینتیس کا مطابق بارہ بس کے اول تیرہ سو باون کو نکلا اس کے لیے انگریزی حکومت سے اس وقت انگریز کا دور تھا باقاعدہ لائسنس حاصل کیا گیا تھا اور اس کا استعمال انجمن فرزندان نے تو ہی موتی دربانہ نے کیا اس انجمن کا مقصد ہی اس جلوس کا استعمال کرنا تھا یعنی انجمن نے तो के ایک انجمن بنائی گئی صرف جلوس کے لیے اور پھر اس کے لیے باقاعدہ طور سے حکومت برطانیہ سے لائسنس حاصل کیا گیا اس طرح آج کل یہ راطر کے جلوس محر میں نکلتے ہیں تو وہ لائسنس کے بغیر نہیں نکل گئی لائسنس دینا پڑتا ہے اسی طرح اس وقت چونکہ انگریز کی حکومت تھی تو انہوں نے لائسنس حاصل کیا اور یہ جلوس لاہور میں پہلی مرتبہ نکلا یعنی انیس میں اور اس جلوس کا مفکر اور مرجر حافظ الدین تھا اور جلوس کے لیے باقاعدہ اشتہار بازی کی جاتی تھی اور جامع پاکستان کے بعد اس جلوس کو پھر حکومت پاکستان کی سرپرستی حاصل ہوئی اسی طرح مصطفیٰ کباب پاشاہ مشرق 26 جنوری 1984 کے شمارے میں اسی حوالے سے ایک مضمون تحریر کی یاد تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ آزادی سے پیش تک ہندوستان میں حکومت برطانیہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کے یوم پیدائش کو بڑے اہتمام کے ساتھ منانے کا اہتمام کرتی تو چونکہ وہ عیسیٰ علیہ اللہ سلام کو ماننے والے اور علی کو نجات ہجا سمجھنے والے تھے مسلمانوں نے سوچا کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع اقبال کو اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی روز و ساتھ پائی تو کچھ لوگ اس مقدس یوم کو بارہ وفاق کے نام سے پکارتے ہیں تو آزادی سے پیش تک اس یوم کے تقدس کے پیش نظر مسلمانوں نے لاہور نے اظہار مسرت و عقیدت کے طور پر جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا ہے وجہ کیونکہ عیسائی اپنے نبی کی پیدائش 25 دسمبر کو مناتے ہیں تو ہم ہاں کیوں بنا یہ کام کریں اس طرح سے بڑے شریر پاکو بند میں یہ ل کا ایجاد ہوا اس سے پہلے بڑے شریر میں یہ چیز نہیں تھی انیس سو تینتیس کے قبل بڑے شریر میں یہ نہیں اور پاکری خلا نے تو تین سو باسٹھ میں اس کو شروع کیا تھا اپنے بنا کو اور پھر ایک سو یہ بدرش ہے شریعت میں نیل میں اس کا کوئی استعمال نہیں پھر اس میں جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں شریعت کی بےشمار سب سے موٹی بات جو ہر کسی کو نظر آتی ہے وہ ہے اسراق بلکہ تبذیر اسراف اور تبذیر یہ دونوں خزور خرچی کے لیے قصل بولے جاتے ہیں دونوں میں ایک لذیذ سا فرق ہے اسراف کہتے ہیں کام کی چیز پر زیادہ خرچ کرنا چیز کام کامتی ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر لینا ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اخلاق نہیں آتا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اخلاق ہے اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت سلیم واقفہ اور جان رکھے کے سو صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دروازے سے ہی واپس آ بڑی پریشان ہوئی یہ دن علی رضی اللہ تعالیٰ ہم میں موجود نہیں تھے آئے ان کو بتایا اور بھیجا جا کے پوچھ کے انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سنایا میں نے نقش و نگار والا خوبصورت کپڑا وہ دیکھا جسے تم نے اپنے گھر کے آگے بطور پردہ لٹکایا ہوا ہے پردہ لٹکایا ہوا ہے بڑا نقش و نگار والا کی کپڑا ہے اور اس کو تم نے پردے کے طور پر لٹکایا ہوا ہے میں نے اپنے دل میں کہا مالی بنی دنیا میرا بنا دنیا سے کیا کام بتا بتایا آ کے پھر انہوں نے بھیجا کے جاؤ لگی کریم صلی اللہ والے پوچھو کے کیا کریں آپ نے فرمایا مہدینہ میں سنا لوگ محتاج ہیں یہ ان کو دے دو یا پھر کوئی سادہ کپڑا رکھواؤ اب پردہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ اور خوبصورت گھر پہ دروازے سے آگے لگانے کے لیے بہت ضرورت نہیں ہے سترہ سترہ کام کر جاتا ہے تو جہاں پہ سادہ اور کم خرچ میں کام پورا ہوتا ہو وہاں پر بہت زیادہ خرچ کر لینا یہ اس رات ہے اور رنگے نئی سلوار لڑے مسلم کو اس رات دیکھا اور گھر میں داخل نہیں ہوئے یہ ذرا دیر میں رکھنا بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ کو دیکھا اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے یہ وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں سرمایا اس نے فاطمہ کو تکلیف کی اس نے مجھے تکلیف اور جب بھی سمر تھے واپس آتے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی گھر جاتے اتنا پیار تھا اپنی لاڈلی بیٹی سے لیکن پھر بھی گھر میں نہیں بیٹھے کیوں اس شراب دیکھا یہ مسجد میں لائٹیں بے شمار لگی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے دو تین لائبریج جان جائیں سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے فائد کر جائے گا ہاں لوگوں نے مثلا پڑھنا ہے پرانے مریض کی کلاوت کرنی ہے کہیں اپنی نظر کمزور ہوتی ہے کہیں اس وقت ساری جلا ضرورت ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ پورا حال اور ساری لائبریری جلا ڈالیں گے تو یہ اشراک ہوگا چیز ضرورت کی ہے لیکن جب تھوڑے دیر کام چل جائے پھر بھی آپ کیا ہو جائے گا یہ ہے. اللہ فرماتے اللہ چیز ہے تبدیل تبدیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کپورا مبتدیری تبدیل کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نہ ہے تبدیل یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں اس کے پیسہ لگا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا نہ ضرورت نہ فائدہ اس کے پیسہ خرچ کرنا یہ سب ہی کہراتا ہے اس کی نشان گھروں میں لوگوں نے شو پیس لگائے ہوتے ہیں فائدہ دیتے ہیں ضرور کچھ بھی نہیں بس کچھ سوچ کے بس اور تو کچھ بھی نہیں کوئی فائدہ نہیں تھا دنیا کا نہ آفرت کا یہ تبدیل ہے اور یہ جو گلیاں سجائی ہوئی ہیں سینکڑوں تھان کپڑوں کے جھنڈے اور جھلیاں بنا کیا فائدہ اس کا دنیا میں آفرت میں کچھ بھی نہیں یہ سب تبدیل ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر کیا دیکھا لیکن زیادہ قیمتی تھا گھر میں داخل نہیں ہوئے یہ تبدیل کر کے کئی کئی دان کپڑا کئی کئی میٹر اور دان کپڑا لگا کے حضور نے بغیر کسی کام کے کوئی کام نہیں کوئی نہیں حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تو اپنی بیٹی کے گھر نہیں گئے اور حضور تشریف آ رہے ہیں اور پھر یہ جو جلوس اور جو جو کچھ ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بیتا جانتے ہیں زیادہ غور سے مشاہدہ کرتے ہوں گے کیا ہے یہ شریعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی اجازت نہیں دیتی پھر چلانا آتش وہ لائٹیں کیا ضرورت ہے اس کی سب تقدیف کے اندر آتا ہے اور دیکھیں موسیقی بھی ساتھ ساتھ ڈول ڈھماکہ جشن کیوں ہے اور پھر جشن میں جن کے طریقے پر جشن کی یاد جا, کی جائے انہیں کے طریقے پر ہی منانا ہے نبی کے طریقے پر تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا ملالے کا سو روپ کا سن کہ ہر جس کافلے کے ساتھ کتا ہو یا گہدی کی آواز ہو فریشتے اس قابل میں نہیں ہوتے اللہ کی اعظمت نہیں آتی سارا کافلہ شہنائیاں بنتی ہیں اور ناتوں میں بھی میوزک اللہ ہے اللہ کی رحمت کے فریشتے نہیں آتے اب تو لوگوں کی مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں مسجدوں میں موبائل بچ جاتے ہیں میوزک حالانکہ موبائل پہ اور بھی رنگ ٹون لگائی جا سکتی ہیں میسج ٹون لگائی جا سکتی ہے ضروری ہے کہ بجر اب تو اکثر لوگوں کے پاس پاسرائڈ ایس ہیں جانور کی کوئی آواز نکالے ہیں کوئی اپنی آواز ریکارڈ کر کے پتہ چلنا چاہیے کہ کال آئی ہے یا میسج جائے کر پہلے وہ مسجدوں میں لوگوں نے گلیاں لگائی ہنگے بعد ٹانگ ٹان ٹان کر کے اب یہ لگا دی جماعت کا ٹائم ہوتا ہے خون شیتانی آوازیں مسجدوں اس کے اندر بھی بھیک کو بان کرنے کا آپشن موجود ہے اس کو اگر بان کیا جائے تو باندھ ہو جاتی ہے لیکن اگر اللہ آپ سمجھ اور توفیق دے تو فری ہوتی ہے گرنا نہیں ہوتی لاس اچھا مراج تو آئندہ کل بن اور جب سن گھنٹی یا کتا جس قابل کے ساتھ ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں ہوتے اور پھر کریم اللہ و وسلم بڑے سنجیدہ مزاج تھے جی میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آجا سن کب تک کو حس گوئی کرنے والے نا تھے نہ ہی بازاروں میں اون چی اونچی آواز سے بولتے تھے بلاس خاد بازار میں چیف چیخ کر گلے کے بولنے والے یہاں تو گلے کی کیواز نہیں جاتی تو آتی اسپیکر ہیں پورے محلے کو پتا چلے کہ یہاں سے کچھ گزر رہا ہے بلا صاف خادن پھر اسواب چاہے روس فلاسو ندی کا ہو چاہے مداخص محرم والا ہو اور چاہے یہ لانگ مارچ کرنے والی ٹیم کے جلوس ہوں بن پر کے لوگ مختلف موقع پر یہ کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے چاہے کوئی اہل حدیث یہ کام کرتا ہے یا فریزی کرتا ہے یا دلو مندی کرتا ہے یا شیعہ کرتا ہے ولا فخابن بلاروں میں چلانا چیخنا شور مچانا یہ نبی کا طریقہ نہیں پھر راستے بلاک بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو, تو راستے سے تکلیف ایک چیز کو بھی ہٹانے کا کہا عماثت ادا عیف اور یہ راستہ روکے کے کھڑے ہوئے ڈھائی سو ہیں پوری روڈ بلاک کے لیے بینر ایک پکڑا ہوا ہے چار لدے ادھر ہیں چار ادھر ہیں. ہیں دو چار درمیان میں ہیں اور باپ روڈ بلاک کوئی مریض ہے کسی کو اندر جنس کی کوئی پرواہ بات سب بات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا من ان الناس تک انو جب آپ جبرا یہ تقیلہ اور یہ سب کیا آپ نے لوگوں سے ماں مانتا ہے اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے تو وہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے چاہے زیادہ لے لے گا کام ملاد کے لیے بھی لوگوں کے چندا وسوس کیا جاتا ہے اور زبردستی کہ وہ مطلب دیکھا راستہ روتے کھڑے ہوتے ہیں یہ ملاد ہے چندا دیو پھر بھی یہاں پہ آگے نہیں کہ نہیں سینہ گودی کے ساتھ درگا اور یہ السالا سوش یس ہو کریم صلی اللہ علیہ کہنا سوال کرنا نوچنا ہے بندہ اس کے ذریعے اپنے چہرے سے ہے قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا لوگوں سے مانگتا ہے اور پھر یہ ویشنبا کی روبرا رسول کی وہ کمبر کی جو ہے وہ تشریحیں بناتے ہیں چبی اور اس کو جگہ جگہ اٹھائے کرتے ہیں اور یہ ختم ہونے کی دیر ہے شام کا سورج ضرور ہونے کے بعد یہ سارا کچھ کی ایسی کیسی کرے گی پہلے تو ان کو بڑا مقدس جانتے ہیں اور پھر اسی کی تفدیش اس کے اوپر پانی پھیر کے رہتے تھے ویسے تو امام امام بریزوی یا احمد رضا خان بریزوی انہوں نے اللہ کی اور روضہ رسول کی تشریح بنانے سے سختی سے منا لیا میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے ہی امام صاحب کی بات مانگی تھی تو چلو آپ کو بس جا رہی آج صبح تقریباً پونے چار بجے میں اٹھا تو دور سے کہیں سے آواز آ رہی تھی اسپیکر سے کیا پڑی ہے غور یہ آپ کو کوئی مولوی صاحب لگے ہوئے کہ حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے بادل ہو جائیے تاریخ کی کتابوں میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شہری کے وقت ہوئی اب اتنی بے شرمی اور بے شرمی اور اب کو بتا کہے ہم تو حالات گالیاں بھی نہیں دینا جانتے اس طرح وہ بھی زندگی کام کی ہے وہ کام ہمیں نہیں آتا اب اس مولوی صاحب کے اپنے گھر کوئی بچہ ہونے والا ہو اور وہ آگے اسپیکر میں شروع ہو جائے کہ جی بس ہمارے پرزندے اور دنیا میں تکلیف لانے والے ہیں انتظار کرنے کے کوئی عقل ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی خیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں اور یہ سارا کچھ نبی ہے کریب سو بات مڑے مسئلہ تو باہر قصہ مختصر کہ جو گدر ہے وہ گمراہی ہے ضلالت ہے جہنم میں لے جانے کا واحد ہے جب مطلب گدرٹوں کے پیچھے چلنے لگتا ہے اور گردرٹوں کو گمانے لگتا ہے پھر وہ نانچ صاف ہوتا ہے اس کی بریکیں فیل ہوتی ہے وہ آگے سے آگے ساپے. آگے سے آگے گزرتا چلا جاتا ہے اور یہ وجہ کیا ہے اللہ سبحانہ شانہ شاہ کے احکامات کو چھوڑا اور اپنے من پسند لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیا پیشوا کو اللہ کے رسول کو بنانا تھا سب اللہ وسلم جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنا ماتھا نہیں دیکھتا پھر وہ در در جر ہے اور جب کوئی اللہ کے رسول صد اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا نہیں بناتا حتی کی مانوں میں پھر وہ سینکڑوں پوچھتا ہے بہت سے لوگوں کو اپنا پیشوا بیٹھتا ہے دیکھ لیں عید ملاد اس کے شیڈیول میں کیا شامل ہے صبح آٹھ بجے جی اٹھنا ہے منہ ہاتھ دھونا ہے اور جناب وہابیوں کی مسجدوں کی آگے کھڑے ہو کے نعرے بازی کرنی ہے پھر آگے چلے جانا ہے پھر آپ کی آسے میں پھر سارا زور وہیں لگانا ہے اور پھر اقیر میں حلوہ کھانا اور گھروں کو جانا ہے ایک نماز کا کوئی شیڈیول نہیں جتنے نوازی جلوس ہیں اجتوای نماز ایک جلوس والے کوئی ایک جگہ پر ادا کر کبھی نظر نہیں پائیں گے کیوں جن سے تعلق ہی نہیں اسلام میں جو عید کیا ہے اس کا آغاز نماز سے ہے اللہ کی عبادت سے ہے اور خود کا عید کیا ہے اس کا عما سب کا الفافی اللہ, حفظ اللہ سے ضرور جیسے کہا تھا اللہ کا ڈر خوشی کے موقع پر بھی یہاں سارا کچھ بولا ہوتا ہے تو بہرحال یہ بدعتیں، گمراہیاں اور جہنم میں لے جانے والیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں توفیقی اللہ بلّہ اڑی تو